السلام علیکم یہ ہے سی ایس ٹو زیرو ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ اور یہ ہے لیکچر نمبر ٹو اس لیکچر کے اندر آج ہم شروع کریں گے تھوڑی سی سافٹ کیٹیگریز کے بارے میں بات کرنی تھوڑا سا سسٹم سافٹ ویئر اپلیکیشن سافٹ ویئر اور پھر وہاں سے چلتے چلتے ہم آئیں گے سی لینگویج کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے آپ کو اور سی لینگویج کی تھوڑی سی ہسٹری تھوڑی سی ایویلیوشن تھوڑی سی جسٹیفیکیشن کہ ہم اس کورس میں سی کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال ایکسپلین uh, کریں گے اور پھر اس کے بعد اس لیکچر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کورس کے اندر اس کے اوپر ہم آپ کو اسکرین کی مدد سے یا کمپیوٹر کی مدد سے اس کو آپریٹ کرنا دکھائیں گے اور اسی آپریشن کے اندر ہوپ آپ کا پہلا سی کا پروگرام لکھا جائے گا سو so, آئیے اب شروع کرتے ہیں سافٹ ویئر کیٹیگریز کے ساتھ یہ چیزیں نئی نہیں, نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے یہ چیزیں وہی ہیں جو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں آپ کچھ پڑھ چکے ہیں ہم نارملی کمپیوٹر سافٹ ویئر کے موٹا موٹا دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کیٹیگری ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری کیٹیگری ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر یہ بتاتا چلوں کہ جی اس کورس کے اندر تو ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہی لکھ رہے ہوں گے اور ڈیولپ کر رہے ہوں گے ہوپ اگین جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ آپ اپنی اپنی فیلڈز آف ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے اور اپنا شوق دیکھیں گے کدھر کو جاتا ہے سو مے بی سم آف یو بیکم سسٹم پروگرامرز مے بی یو آر رائٹنگ ویری فینسی آپریٹنگ سسٹمز اب اگر ہم دیکھیں کہ جی سسٹم سافٹ کرتا کیا ہے سسٹم سافٹ ویئر اس کا کام ہے کہ جی کمپیوٹر کو کنٹرول کرنا اس کے ہارڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہر اسپیکٹ آف آپریشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کی چند سے کہ جی کیٹیگریز سب کیٹیگریز بن جاتی ہیں ایک کیٹیگری آپ اسے فیملیئر ہیں آپریٹنگ سسٹم تو آپریٹنگ سسٹمس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سنا ہوا ہے کچھ پڑھا ہوا ہے کہ جی آپ کے بیسک جو کمپیوٹر ہے اس کے ہر چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے ساتھ اور بھی سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگریز ہیں ایک کیٹیگری ہے لتسے ڈیوائس ڈرائیورس ہیں آپ ایک نئی قسم کی چیز لیتے ہیں اس کو اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ کمپیوٹر کی بات شات کرنے کے لیے ایک آپ کو اسپیشل سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے اس کا نام ہے ڈیوائس ڈرائیور اور پھر اور ہیں لیٹس ٹیک دم ون ایٹ اے ٹائم آپریٹنگ سسٹمس کے اگر ایگزامپلس لیں تو موسٹ پروبلی جو آپ آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے مائکروسافٹ ونڈوز بہت ہی پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن ہرگز یہ اکیلا نہیں ہے بہت سارے اور آپریٹنگ سسٹمس ہیں یونیکس کا نام آپ نے سنا ہوگا ویری پاپولر ویری پاپولر آن ویب ورلڈ وائڈ ویب پہ بہت سارے کمپیوٹرس ہیں سینکڑوں یا ہزاروں کے حساب سے جو کہ یونکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چلتے ہیں ان فیکٹ یہ مینشن کرتا چلوں کہ جو ہمارا ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا میل سرور ہے جس پہ آپ کی ساری ای میل آتی جاتی ہے وہ یونکس کے ہی ایک فلیور جو ہے لائنکس جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر وہ چلتا ہے تو اس کا آپریٹنگ سسٹم مختلف ہے آپ جو استعمال کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں آپریٹنگ سسٹم اگر صرف مائکروسافٹ ونڈوز کو لے لیں تو اس کے اندر ہی بڑی ورائٹی آتی ہے کئی آپ میں سے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے ونڈوز نائنٹی ایٹ مشین کے اوپر سو ونڈوز نائنٹی ایٹ از ون ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم دین سم آف یو مائٹ بی ورکنگ آن 2000 ٹو تھاؤزینڈ پروفیشنل سو ونڈوز ٹو تھاؤزینڈ از اندر ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم تقریباً وہی ہے لیکن اندر سے بہت زیادہ فرق ہے اس کے بعد کہیں پہ آپ کی لیب میں شاید کوئی سرور بھی لگا ہو سرور جو ہوگا وہ شاید ونڈوز 2000 سرور ہو یا ونڈوز NT سرور ہو سو so, جب NT کہتے ہیں یا 2000 سرور کہتے ہیں یہ یٹ این ادر آپریٹنگ سسٹم کا اگزامپل ہے پھر میں اگر اپنی مشین کو دیکھوں میری مشین پہ ونڈوز XP پی ڈلا ہوا ہے یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے سو so, بہت سارے آپریٹنگ سسٹمز دنیا میں پائے جاتے ہیں صرف ونڈوز نہیں یونیکس ہے مین کے ہیں آم, IBM کی مشینوں کے اپنے ہیں او ایس آ جاتا ہے سن کا آپ نے نام سنا ہوگا ان کا سولارس ہے آپریٹنگ سسٹم وہ بھی ایک یونکس کا ویرینٹ ہے جو ہمارے زیادہ تر چھوٹی مشینیں ہیں لٹسے پی سیز یا ورک سٹیشنز اس میں آپ کو مائکروسافٹ ونڈوز ملے گی سن کا سولیرس یا یونکس کے ویرینٹس ملیں گے اور ایپل کا میکن کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا نام سسٹم ہے تو وہ سسٹم ٹین اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی اب اگر ہم آئیں ڈیوائس ڈرائیورز کی طرف تو آپ نے اپنے کمپیوٹرز کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ جی نام طور پہ ایک مانیٹر تو لگائی ہوا ہے ایک کی بورڈ لگا ہوا ہے ایک ماؤس لگا ہوا ہے اگر آپ جا کے ان کی پراپرٹیز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی جو آپریٹنگ سسٹم ان کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ جی مانیٹر کس قسم کا ہے ماؤس کس قسم کا ہے اور ان کو چلانے کے لیے اس نے ایک اسپیشل پیس آف سسٹم سافٹ ویئر لوڈ کر رکھا ہے وہ سافٹ ویئر ہے ڈیوائس ڈرائیور یہ صرف کی بورڈ اور ماؤس تک محدود نہیں ہے کئی کمپیوٹرس کے ساتھ آپ نے اسکینر دیکھا ہوگا اسکینرز کے ساتھ بھی ڈرائیور آتا ہے وہ لوڈ کرنا پڑتا ہے اگر ہمارے کمپیوٹر میں لیتے سی ڈی رائٹر لگا ہوا ہو تو سی ڈی رائٹر جو ہے اس کا بھی اپنا ڈرائیور آتا ہے اینڈ سو آن سو یہ ڈیوائس ڈرائیور چھوٹے چھوٹے پیسز آف سسٹم سافٹ ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم اپنا حصہ بنا لیتا ہے ان کو اپنے پاس لوڈ لیتا ہے لیکن استعمال ہے مین کمپیوٹر یونٹ کی کمیونیکیشنس کے لیے with these devices چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں اگر آپ اسکینر پہ کبھی آئیں گے تو جو عام طور پہ ہمیں اسکینرز ملتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی لکھا ہوگا ٹوین ڈرائیور یہ نام تو خیر اس دنیا میں بہت سارے ہیں جارگن بھی بڑی ہے لیکن ٹوین از این انٹرسٹنگ ایکٹرونیم اٹ اسٹینڈس فار ٹیکنالوجی ود یعنی سکینرز بن گئے ان کا ایک انٹرفیس بن گیا اس قسم کی کیبل ہوگی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی لیکن اس کا نام کوئی نہیں بنا تو پھر نام کے لیے انہوں نے ٹوین ڈرائیورز لکھنے شروع کر دیے سو so, ڈیوائس ڈرائیورز بھی کوئی چیز ہے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر آتا ہے یوٹیلیٹی سافٹ ویئر میں اگین شاید آپ کی مشین پہ آپ نوٹس کریں کہ جی ڈسکمپریشن ایک یوٹیلٹی چل رہی ہے یعنی جب بھی آپ کو فائل لکھ کے سیو کرنا چاہتے ہیں ڈسک کے اوپر تو وہ اس کا سائز کمپریس ہو کے ڈسک کے اوپر لکھا جاتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اسی ڈسک پہ زیادہ چیزیں اسٹور کی جا سکتی ہیں جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا واپس بلاتے ہیں فائل کو تو وہ ایکسپینڈ ہو کے نارمل فارم میں آپ کو ملتی ہے سو ڈسک کمپریشن یوٹیلیٹیز جو ہیں یہ بھی سسٹم سافٹ کا حصہ بن جاتی ہیں ڈسک ڈی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے شاید آپ نے کمپیوٹر میں تھوڑا سا ڈسک کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو آپ نے کھولنے کی کوشش کی ہوگی نہ کھولیے گا پھر نہیں چلے گی ڈسک اگر ہارڈ ڈسک کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ایک کلت سے ڈسک ہے گول ہائی اسپیڈ پہ گھوم رہی ہے اس کے اوپر ڈیٹا لکھا جا رہا ہے اس سے پڑھا جا رہا ہے جیسے جیسے استعمال چلتا جاتا ہے ان ڈسک کا تو ڈیٹا لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے میڈیم سو دیٹ مینس ڈیٹا بھی جا ہے اب دیکھیں ہوتا ہے آپ نے ایک بڑی ساری فائل لکھی اس نے ڈسک پہ کچھ جگہ لے لی آپ واپس آئے آپ نے لکھی پھر آپ نے ایک اور بڑی فائل لکھ دی تو آپ نے ایک چھوٹی فائل ڈیلیٹ کر دی کیا ہوگا وہاں پہ ڈسک کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ان پڑا ہوگا یعنی اویلیبل ٹو بی ریٹرن آن اگین ایز ٹائم گوز آن ڈسک کے یہ ٹکڑے جو ہیں یعنی استعمال شدہ اور بلینک یا ایم ٹی جن پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ پورے سرفیس کے اوپر بنے ہوتے ہیں اس کو ہم عام اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ جی ڈسک فریگمینٹ ہو گئی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈسک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر ڈسک کا جو ایریا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے یعنی جیسے کاپی کا کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر اگر آپ پینسل سے لکھیں اور کاغذ بھر جائے تو درمیان والی دو لائنیں مٹا دیں پھر ایک اور لائن مٹا دیں تو کافی سارے بلینک اسپیسز بیچ میں بن جاتے ہیں تو پیپر بیکم فریگمینٹیڈ اسی طریقے سے ڈسک بیکمز فریگمنٹڈ اس فریگمنٹیشن کو اگر دور کر لیا جائے تو آپ کے سسٹم کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے پروگرامس جلدی پڑھے جاتے ہیں ڈیٹا جلدی لکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی سرٹن یوٹیلیٹی سافٹ بنائے جاتے ہیں آپ کو ملتے بھی ہیں دے آر کولڈ سو وہ بھی یا سسٹم سافٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اس کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کے علاوہ اور قسم کی یوٹیلیٹیز ہیں جیسے ہمارے جو ہمارے ایز فار پروگرامرز ٹولز آف دا ٹریڈ بنتے ہیں کمپائلرز انٹرپریٹرز وغیرہ وغیرہ آج ہم ایک سپیسیفک کمپائلر یا انوائرمنٹ کی بات کریں گے یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر گنا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو ساری سسٹم سافٹ ویئر کی چیزیں ہیں یہ پراببلی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جی آپ ڈاؤن دا روڈ وین یو آر پروفیشنل اینڈ ورکنگ ان دا انڈسٹری یو مائٹ بی ڈیولپنگ دیز پروگرامس بٹ بائی and لارج دا ڈیمانڈ اینڈ دا ریکوائرمنٹ کیا ہے بھائی وہی جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جی ایک اکاؤنٹنگ کا پروگرام ہے ایک پے کا پروگرام ہے انونٹری انوینٹری کنٹرول سسٹم آپ لکھ رہے ہیں آپ کوئی گائیڈنس سسٹم لکھ رہے ہیں آپ کوئی مے بھی پلین کا uh, کیا کہنا چاہیے جیوگرافیکل پوزیشننگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا پروگرام لکھ رہے ہیں آج کل اگر دیکھیں تو گاڑیوں میں ایک بڑی فینسی قسم کی ڈیوائس آنی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں ابھی تھوڑی سی کم ہے آ جائے گی وہ جو جی پی ایس سیٹلائٹس باہر بیٹھے ہیں وہ اپنا سگنل بھیجتے رہتے ہیں تو گاڑی آپ کو کار کے اندر بیٹھے ہوئے بتا سکتی ہے کہ جی پیسائسلی اس وقت ہم کہاں پہ ہیں تھوڑی سی اس کے اندر پروگرامنگ شامل کریں تھوڑا سا سروے کر کے نقشہ ڈال دیں گاڑی کو کہہ دیں کہ جی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے وہ خود آپ کو بتاتی جائے گی کہ جی یہاں سے 10 گز کے بعد رائٹ کو مڑیں سو گز آگے جا کے لیفٹ مڑیں اور آپ کو منزل تک پہنچا دے گی These are all very interesting examples of application software. So all the way from mundane, <coughs> excuse me, mundane meaning, everyday applications business ki hoti hain, all the way to something very fancy like a GPS system, yeh saray application software hain. Is course mein obviously, zyadha tar hum application software bina rahe hongay. Ab hum thodi si baat kertte hain sea language ki sea language jo hai. وہ بیل لیبز میں ایجاد ہوئی ان دا لیٹ 60s, ارلی 70s بی سی پی ایل اور بی یہ دو مختلف لینگویجز تھیں جو وہاں پہ ہی ڈیولپ ہو کے استعمال ہو رہی تھیں فار رائٹنگ ویریس سسٹم سافٹ ویئر ایون آپریٹنگ تو ڈینیس رچی ایک صاحب تھے انہوں نے ان لینگویجز کو let's say ان کا گوڈ سیلینٹ فیچرز لے کے ایک جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج دا سی پروگرامنگ لینگویج یہ ڈیولپ کی یہ سی لینگویج جو ہے وہاں پہ اسی کے تھرو یونکس آپریٹنگ سسٹم لکھا گیا اب تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہو جاتی ہے بات کہ جی کا کمپائلر جو ہے وہ بھی عام طور پہ سی میں ہی لکھا جاتا ہے یہ اتنی پاورفل لینگویج ہے کہ جناب اس کی موسٹ سسٹم یوٹیلیٹیز ان ووک ٹوڈے آپریٹنگ سسٹمز they are also written in c so it's a very very powerful language jaise aapko pata hai har kism ki power ke sath kuch responsibilities bhi aati hain wo responsibilities as programmers you will have to live up to problem kya hai c ki jahan pe power hai wo takriban keh le ki computer ke hawale se takriban unlimited power hai aap chahe to computer ka aisa program kar dein ki uski koi device off kar dein koi device on kar ہارڈ کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں پیریفرلس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں بٹ دیز tricky things تھنگس یو ہیو ٹو بی ویری کیئر فل ان سی کے ساتھ آپ غلط پروگرام لکھنا جو کہ چلتے ہوئے کمپیوٹر کو بٹھا دے بہت آسان ہے so have to be careful all the time we have to be careful so Dennis Ritchie basically wrote the C language which was سی used to develop the Unix operating system and scientific community کے اندر جو بڑی universities وغیرہ ہیں اس کے اندر دونوں یونکس آپریٹنگ سسٹم اور سی لینگویج وہ اتنے زیادہ پاپولر ہو گئے ایک دم آگ کی طرح پھیلے ساری کمیونٹی نے ان کو اپنا لیا اور ہر جگہ پہ بات ہو رہی تھی سی لینگویج یہ اور یونکس آپریٹنگ سسٹم وہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا یہ وہی زمانہ تھا تو میں نے بھی سی کے اوپر ہاتھ کھولا اب بیکاز یہ ساری اس کمیونٹی میں پھیل گئی تو جہاں پہ ریسرچر کام کر رہے ہوں تو وہ اپنے تھوڑے سے بیچ میں ایڈیشنس کرنی شروع کر دیتے ہیں وہ ایڈیشنز ہوتی گئیں اور سی کے ویریئنٹس بننے شروع ہو گئے یہ والی سی کون سی ہے جی یہ فلانی یونیورسٹی کی سی ہے اس میں دو نئے فیچر ہیں اس میں تین نئے فیچر ہیں ایٹسیٹرو سو ایک کھچڑی سی پکنی شروع ہو گئی جو ہماری انڈسٹری میں تقریباً طریقہ ہے ایولیوشن کا وہ طریقہ یہ ہے کہ جی پہلے تقریب ایک چیز جو ہے نا وہ ایک لیٹس سے پاپولیرٹی گین کر لیتی ہے اور پاپولیرٹی کے بعد اس کو ایک قسم کا اسٹینڈرڈ تصور کرنے لگ پڑتے ہیں اسٹینڈرڈ بننے کے لیے پھر کچھ خاص کمیٹیز بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب اس کے کون کون سے فیچرس ہیں جن کو ہم اسٹینڈرڈ کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے اس کا بیہیویئر ہوگا تو سی کے اوپر بھی ایک اسٹینڈرڈ کمیٹی بیٹھی اینڈ ارلی سیونٹیز کے اندر سی کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پبلش ہو گیا وہ تھا این سی سی اے این ایس آئی ٹھیک ہے نا امیریکن نیشنل اسٹینڈرڈ میں کتاب کا ذکر کہ سی وہ کرنیگن برائن کرنیگن اور ڈینس رچی نے لکھی ہے اور وہی بات کہ جی جب لینگویج کو آتھر کوئی لکھ رہا ہوتا ہے بات تو مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا سمجھ بھی آتی ہے کہ جس کا ڈیزائن کس طرح سے کیا گیا اور اس میں کیا فیچرز ہیں سی لینگویج کی پاور میں تھوڑی سی آپ پہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جناب اس کے ساتھ آپ سسٹم سافٹ ویئر بھی لکھ سکتے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی لکھ سکتے ہیں اور آر کا بہت زیادہ کوڈ جو ہے وہ سی میں لکھا جا رہا ہے یا سی میں لکھا جا رہا تھا تھا اس واسطے کہ جی ایوولوشن تو ہوتی گئی آپ کو پتہ ہے ہماری انڈسٹری جو ہے کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ بہت تیز چلتی ہے سو اس میں نئی نئی ایجادات ہوتی گئی نئے فیچرز آتے گئی نئی لینگویجز آتی گئی سی پلس پلس امیجیٹلی اس کے فوراً بعد آئی بیان اسٹروسٹرپ ایک اور پروگرامر ہیں بڑے اکمپلسٹ ہیں انہوں نے سی پلس پلس لکھی جس کو پہلے نام پڑھا سی ود کا نام سی پلس پلس جو ہے وہ آبجیکٹ oriented language ہے لیکن اس کے اندر سی کی تمام پاور موجود ہے تو ہم جو ڈولپمنٹ انوائرمنٹ استعمال کریں گے اس کورس کے اندر وہ ایکچولی c++ کی انوائرمنٹ ہے یعنی اس میں آبجیکٹس میتھڈ سب کچھ موجود ہے لیکن ہم اس کورس کے اندر ریلیجسلی اس چیز کو اوائڈ کریں گے ہم آبجیکٹ oriented پروگرامنگ کو ٹچ نہیں کریں گے اخیر پہ جا کے اس کا فلیور ضرور آپ کو دے دیں گے لیکن اس کے لیے علیحدہ کورس ہے سو so, سی کے بعد سی پلس پلس آ گئی اس کے بعد بیکاز دیز لینگویجز ور ویری پاورفل اینڈ دی ویر کیپیبل آف ناٹ رننگ پراپرلی ایف اور آدر دا پروگرامس کوڈ کاز پرابلمس اگر کوئی اناڑی پروگرامر ان کو لکھنے لگ پڑے تو پھر یہ فیل ہوا کہ جی اب ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایولوشن کیا ہو رہی ہے کہ جی انٹرنیٹ آ گیا ولڈ وائڈ ویب آ گئی اب آپ کو ایسی ایک لینگویج چاہیے تھی جو کہ کام زیادہ تر کر سکے لیکن اس کی دیواریں ذرا پکی کر دو تاکہ وہ ان ایڈورٹنڈ جو چیزیں جو ہم نے ڈیزائن میں نہیں رکھی ہوئیں وہ نہ ہو پائیں سو so, اس ایولیوشن کا جو نتیجہ تھا دیٹ واز دا جاوا پروگرامنگ لینگویج جاوا جو ہے نام نیا ہے آپ نے جاوا اسکرپٹ بھی دیکھ لی وہ بھی ویریئنٹ ہے یہ ساری اگر آپ دیکھیں گے تو جب آپ سی پروگرامنگ شروع کریں گے آپ کہیں گے یہ تو سی ہی ہے سو so سی ہی لگتی ہے کہ جی جاوا میں لکھاوا ہوا کوڈ ہو یا جاوا اسکرپٹ میں لکھاوا ہوا کوڈ ہو یا سی پلس پلس میں لکھا ہو ویری ویری سملر دا سنٹیکس از آلموسٹ دا سیم جاوا کے اندر تھوڑی سی چیزیں ایڈ کی اور بہت ساری چیزیں سبٹریکٹ کیں جن سے ہارمفل سائڈ افیکٹس جو ہیں پروگرامس کے وہ الیمینیٹ ہو سکیں سو سی ان دیٹ سینس از ویری پافور اینڈ ویری کیپیبل This basically is the reason that we chose C as the vehicle for this course C++ کی انوائرمنٹ جو ہے جس کے تھرو ہم یہ سی پروگرامنگ کریں گے وہ اس واسطے کی کہ اس پہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا چلوں گا جیسے ہم اس میں جائیں گے کہ کچھ ایریاز ہیں جو کہ کنسیپچولی انڈرسٹینڈ کرنے آسان رہتے ہیں جیسے اسکرین پہ آؤٹ پٹ جو ہے آپ کا کوئی پروگرام کوئی آؤٹ اگر دینا چاہتا ہے تو C++ میں بڑا آسان ہے میں آپ کو ایک کمانڈ بتا دوں گا آپ کا کام شروع ہو جائے گا سی میں وہی کام کرنے کے لیے پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں ایکسپلین کرنی پڑیں گی یا آپ کو آن فیتھ لینی پڑیں گی تو آن فیتھ ابھی تو آپ لیں گے کچھ چیزیں آگے چل کے آپ ان کو سمجھتے جائیں گے اب وی شوڈ ٹیک اے لک ایٹ کہ جی ہمارے ٹولز آف دا ٹریڈ کیا ہے ٹولز آف دا ٹریڈ میننگ کہ جی دیکھیں ایک تو ہم ایز ہم اپنی کوئی کیپبلٹیز بنا رہے ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں دوز آر دا ٹولز دیٹ وی ول یوز ان آر لائف ڈاؤن دا روڈ لیکن ٹو ڈیولپ دیز کیپیبلٹیز ہمیں کچھ سافٹ ویئر ٹولس آلریڈی چاہیے سو دیکھئے ہمارا یہ تقریباً ٹولز وہی ہی ہیں جیسے میں ابھی بات کروں گا کہ جی پروگرام کا لائف سائیکل ہوتا کیا یا پروگرام ڈیولپمنٹ کا لائف سائیکل کیا ہے وہ ٹولز ان کے ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلے پروگرام لکھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا ٹول چاہیے جسے آپ کوڈ ٹائپ کر سکیں کمپیوٹر کے اندر ٹول ہم اس کو ایڈیٹر کہتے ہیں کین یو یوز مائیکروسافٹ ورڈ فار ایگزامپل اے ورڈ پروسیسنگ پروگرام ٹو ٹائپ یور کوڈ دا آنسر از یس یو کین لیکن یہ خیال رکھیں کہ ایک ورڈ پروسیسر جو ہے وہ اتنا بڑا ایک مانسٹر ہے اس کے اندر بولڈ کرنا اور ہائی کرنا اور انڈر لائن کرنا اور مختلف فونس اور ان کے سائزز رنگ روغن یہ سب چیزیں موجود ہیں جب آپ فائل سیو کرتے ہیں تو یہ ساری جو میں اس کو رنگ روغن کہہ رہا ہوں یہ چیزیں فائل کے ساتھ سیو ہو جاتی ہیں لہٰذا جو فائل ڈسک پہ پڑی ہوئی ہے وہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے کی بورڈ سے ٹائپ کی تھی اس کے اندر اور بہت چیزیں موجود ہیں جب ہم پروگرامنگ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہمیں سمپل ٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ پروگرام کے الفاظ ہیں پروگرام کی کمانڈز ہیں پروگرام کا حصہ ہیں اس واسطے بھی نارملی ڈفرینشیٹ کہ جی ورڈ پروسیسنگ اور چیز ہے ایڈیٹر اور چیز ہے یہ ٹیکسٹ ایڈیٹرز کہلاتے ہیں جو سمپل لینگویج آپ جو ٹائپ کریں صرف اسی کو ڈسک کے اوپر سیو کریں سو so, ایڈیٹر ہمیں چاہیے اس کے بعد وی آلسو نیڈ سم کائنڈ آف اے کمپائلر ریمبر کہ یہ جو ہماری پروگرامنگ لینگویجز ہیں سی از ون آف دم یہ دے آر انگلش لائک یعنی وہی الفابیٹ جو ہم کی بورڈ سے ٹائپ کرتے ہیں اس سے ہم پروگرامس لکھتے ہیں اور وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کمپیوٹر اس لینگویج کو نہیں سمجھتا پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کسی طریقے سے انٹو ٹو بائنری لینگویج اینڈ الیکٹریکل امپلسز جو کہ کمپیوٹر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے اور ایکسیکیوٹ کر سکے اس کام کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ موٹی موٹی دو کیٹیگریز ہیں ان کی ایک ہے انٹرپریٹر اور ایک ہے کمپائلر یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا ان دونوں کا فرق جو ہے انٹرپریٹر جو ہے وہ پروگرام کو لے کے لائن بائی لائن ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو اگر آپ نے بیس لائنوں کا پروگرام لکھا ہوا ہے ایک انٹرپریٹر پہلے پہلی لائن لے گا اس کو انگریزی کی نما جو لینگویج ہے لیٹس سی سی اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو مشین کوڈ اور کمپیوٹر اس کو ایکسیكیوٹ کرے گا اور ایكزیکیوشن کے بعد وہ دوسری لائن پہ جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام جو ہے اس جو انالیس کر رہے ہیں یا بگنگ کر رہے ہیں یا اس میں سے غلطیاں نکال رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ دیکھ کے ان کو نکال سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جب جب ہمارا پروگرام بڑا ہو جاتا ہے تو جناب یہ اس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے اور انٹرپریٹرز جو ہیں یہ پہلے بیسک لینگویج کے ساتھ آئے تھے اور وہاں پہ تو بہت پاپولر رہے لیکن انٹرپریٹر کے اندر ایک بلٹ ان کا بات یہ ہے کہ پوری انوائرمنٹ کے اندر آپ کا پروگرام چل رہا ہے سو so, پیچھے آپریٹنگ سسٹم اس کے آگے انٹرپریٹر اس کے آگے آپ کا پروگرام سو پروگرامس کی رن ود دا سیم اسپیڈ اینڈ ایفیشینسی ود وچ کمپائلڈ پروگرامز کین رن دا ادر ایشو دیٹ کمز این از کہ جی کیونکہ انٹرپریٹر لائن بائی لائن کوڈ کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے وہ پوری تصویر نہیں حاصل کرتا یہ پورا پروگرام کیا کر رہا ہے یا اگلی لائن پہ کیا آئے گا ایز اے ریزلٹ اٹ کی ناٹ یہ ہم جب کمپائلرز کی تھوڑی بات کریں گے اور ایکچولی تو جب آپ کمپائلرز کا کورس پڑھیں گے تو پھر آپ کو اپٹیمائزیشن کے بارے میں بہت بتایا جائے گا کہ جی پروگرام آپ نے تو لکھ دیا اب کمپیوٹر اس کو ایفیشینٹلی یا تیز طریقے سے ایکسی کرنے کے لیے پیچھے ٹرکس کیا کرتا ہے وہ سارا کمپائلر تھیوری میں آئے گا سو انٹرپریٹرز آر سلو بٹ دے آر کنوینئنٹ اینڈ دے کین کو الاؤ یو ٹو ڈیبک دا کوڈ اب آ جائیں کمپائلرس کی طرف compiler is the second way of translating a program from english like languages jo ke hum pad sakte hain aur samajh sakte hain into a language that the computer can understand compiler aur interpreter ka farq ye hai ki compiler pehle pure program ko utha ke ek waqt mein usko machine language mein translate kar deta hai ab pluses and minuses kya hain compiler ke sath jab hum baat kar rahe hote hain wo kyunki pure program ko translate karne ki koshish karta hai jahan pe جہاں پہ سنٹیکس ارر آئے گا وہ کمپائلر وہیں رک جائے گا کوئی مشین کوڈ جنریٹ نہیں کرے گا انٹرپریٹر جو ہے وہ پہلے ساری لائنیں ایکزیکیوٹ کرتا جائے گا اور جس لائن پہ غلطی ہوگی وہاں آ کے رک جائے گا سو so, کمپائلر جو ہے اس کو ایک کریکٹ سنٹیکٹیکلی کریکٹ پروگرام چاہیے بفور اٹ کین پروڈیوس مشین کوڈ دیکھیں اگین آئی ایم ہائی لائٹنگ کہ سنٹیٹیکلی کریکٹ لاجکلی کریکٹ یہ میں نے بات نہیں کی وہ کمپائر نہیں ڈیٹرمن کر سکتا کہ جی آپ کا لاجک ٹھیک ہے کہ نہیں وہ تو آپ خود ٹیسٹ کریں گے اور رن کریں گے تو پھر پتا چلے گا سو so, انٹرپریٹرز بھی ہیں کمپائلرس بھی ہیں ہم کمپائلر استعمال کریں گے اس کے بعد این امپورٹینٹ ٹول اینڈ اپروگرام بیٹر نو ہاؤ ٹو یوز دیٹ ٹول وہ ٹول ہے ڈی بگنگ کے لیے بگس کا تو اب تو آپ کو پتا ہے وہ کمپیوٹر ایرر یا لاجیکل فلاز یا سنٹیکس ایررز جو ہمارے سے پروگرام میں رہ جاتے ہیں اور ان کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم ڈیبگنگ کہتے ہیں تو اسپیشل پروگرامز بنائے گئے ہیں اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہوگی جو آپ استعمال کریں گے اس میں بھی ڈبر موجود ہے جو آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ جی پروگرام کو چلایا جائے کسی ایک جگہ پہ اس کو روک لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ جی جو ہمارے ویریبلس بیچ میں تھے ایکس تھا وائی تھا زیڈ تھا بندے کا نام تھا اس کی سیلری تھی etc. ان کی اس وقت کمپیوٹر کی میموری میں ویلیوز کیا ہیں اس ویلیو کو انٹریکٹیولی چینج کر لیں اس کو اگے پیچھے کر لیں اور پھر باقی کا پروگرام چلا لیں سو इट्स अ वेरी वेरी پاور فل ٹول ابیوسلی وہی بات کہ جی پاور ہے تو کمپلیکس بھی ہوگا سو so تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کمپائلر جو ہے وہ سینٹیکس ایررز نکال دے گا لوجک ایررز کو ٹریس کرنے کے لیے اپ کو کی ضرورت پڑتی ہے اچھا اب ہم نے لکھ لیا کمپائل کر لیا ٹھیک ہے اور ہوپفلی سمجھا کہ جی یہ لوجیکلی بھی کریکٹ ہے کیا پروگرام جو ہم نے لکھا وہ اکیلا چل سکتا ہے کئی دفعہ یہ اکیلا نہیں چل سکتا بہت ساری اس کے اندر اور روٹینز یا فنکشنز یا سب پروگرامز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر ان کو اس پروگرام کے ساتھ اکٹھا کرے تو پھر ایک پراپر ایکزیکیوٹیبل پروگرام بن سکے گا یہ جو باقی روٹینز ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے اپنے پروگرام کے ساتھ بنا کے ایکسیکیوٹیبل بناتے ہیں اس پروسیس کو ہم لنکنگ کہتے ہیں سو دیٹ از پریٹی آبویس کہ جی لنک کرنا پروگرامز کو جو ہے وہ ہمارا لکھا ہوا پروگرام وہ اپنی سپورٹ روٹینز کے ساتھ لنک کر کے ایک چلنے والا یا ایکسیکیوٹیبل پروگرام بنتا ہے فائنلی اب یہ پروگرام جو ہے ایکسیکیوٹیبل یہ ڈسک پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ایکسی کرنے کے لیے پہلے تو تھا ایکسیکیوٹیبل بنانے کے لیے یا ایکسیکیوٹیبل تیار کرنے کے لیے لنکنگ کی اب اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے اس کو میمری میں لانا ہے اور میموری میں لا کے خاص جگہ پہ لجا کے پھر پروسیسر کو کہنا ہے کہ جی یہ پہلی انسٹرکشن ہے یہاں سے کام شروع کر دو وہ پروسیس جو ہے وہ لوڈنگ کہلاتا ہے سو so لنکرز اور لوڈرز یہ سارے آپ کی پروگرامنگ انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ سسٹم سافٹ ویئر کیٹیگری میں آتے ہیں آف کورس ہم زندگی کچھ اپنی آسان بھی بنانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں انویزبل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے اگر یونکس میں بیٹھ کے ہم کام کریں تو صرف پروگرام کا نام کمانڈ فرونٹ کے اوپر آپ نے دے دیا انٹر دبایا وہ پروگرام چلنا شروع ہو ہے یعنی لوڈر پیچھے چپ کر کے چل گیا آپ کو کوئی لوڈر بلانے کی ضرورت نہیں رہی آج کل کے زمانے میں کیونکہ ایک اور چیز آ گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یہ جو ہیں انوائرمنٹس ان کو ہم آئی ڈی ای فار شارٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ وہ کہتے ہیں آئی ڈی ایز جو ہیں ان کے اندر ایڈیٹر بھی موجود ہے کمپائلر بھی موجود ہے ڈبگر بھی موجود ہے لنکر بھی موجود ہے لوڈر بھی موجود ہے سارا کچھ ایک انٹرفیس کے تحت آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے وہی بات فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ جی کوئی کمانڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے پروگرام لکھو بیچ میں سے ہی کمپائل کرو چلا لو نقصان یہ ہے ٹپیکلی یہ انوائرمنٹ بڑی کامپلیکس ہو جاتی ہے یعنی اتنے سارے بٹنز ہوتے ہیں مینیو آئٹمس ہوتے ہیں بہت چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے جو آپ کے لیے انوائرمنٹ چوز کی ہے وہ ایک اسی طرح کی ہی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے چوز کرنے کا وجہ یہ تھی کہ جی آپ چونکہ جب ریئل ورلڈ میں جائیں گے ایز پروفیشنل پروگرامرز 99 نائن آؤٹ 100 ہنڈریڈ ٹائمس آپ کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑے گا سو کیوں نہ ہم پہلے دن سے ہی ایسی انوائرمنٹ میں کام کرنا شروع کر دیں ساتھ یہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ جو آپ کو مہیا کی جا ہے یہ پبلک ڈومین سافٹ ویئر ہے سو یو کین ایزیلی ڈاؤن لوڈ فروم دا انٹرنیٹ اینڈ انسٹال ایڈ آن اینی کمپیوٹر یو ہیو اس طریقے سے آپ گھر پہ کام کر رہے ہوں اپنے ورچوئل کیمپس میں کام کر رہے ہوں کہیں پہ بھی کام کر ہوں کر رہے ہوں آپ لیگلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کافی پاورفل انوائرمنٹ ہے اب ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پورا پروسیس جو ہے نا پروگرام کا لکھنے کا اور پھر چلانے کا یہ کیسے آگے پیچھے چلتا ہے اور کہاں پہ یہ جو فائلیں ہیں یہ کہاں اسٹور کی جاتی ہیں اور ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے پروگرام کا لکھنا وہ ایڈیٹر ہم استعمال کرتے ہیں سو so اگین آپ کی آئی ڈی ای کے اندر ایڈیٹر بلٹ ان ہے آپ اس کے اندر ہی کام کریں گے جب ایڈیٹر کا کام ختم ہوتا ہے یعنی آپ نے پروگرام ٹائپ کر لیا تو آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سیو مینز اس کو ڈسک پہ لکھ دیا جیسے آپ کو معلوم ہے جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یہی سارا آپ کا کام ریم یا رینڈم ایکسیس میموری میں موجود ہوتا ہے ریم جو ہے وہ والاٹائل ہے اگر بجلی چلی جائے تو آپ کا کام ضائع ہو جائے گا so, چھوٹی سی کہانی وہی بات کہ جب ہم یوزر انٹرفیس اور فرینڈلی نیس کی بات کر رہے تھے اور یوزر کی وزڈم کی بات کر رہے تھے یو نو دا سیکرٹری اگینس ٹائپنگ اے لیٹر پورا لیٹر ٹائپ کر کے آتی ہے کہ ہاں اب میں کمپیوٹر بند کر دوں تو میرا کام سیو ہو گیا رائٹ اینڈ یو ہیو ٹو شاٹ انٹ ویٹ ویٹ پہلے اس کو ڈسک کے اوپر لکھ لو پھر یہ سیو ہوگا ادر وائز کمپیوٹر آف کیا تو کام ضائع ہو جائے گا سو بیک ٹو پروگرامنگ جب ہم نے پروگرام لکھا تو اس کو پہلا کام کریں سیو کر دیں ہماری انوائرمنٹ ہوسٹائل ہے بیسٹ جگہ پہ بھی چلے جائیں بجلی فیل ہو جاتی ہے سو so, کام کرتے کرتے اوکیجنلی سیو کر دینا ایک اچھی عادت ہے ایڈیٹر کے بعد ایک اور کام آتا ہے اس کے اندر وہ آتا ہے پری پروسیسنگ کا پری پروسیسنگ انفارچونیٹلی ایک تھوڑا سا ٹاپک ہے تو ہم استعمال تو اس کو آج بھی کریں گے اور پہلے دن سے کرنا شروع کر دیں گے لیکن اس کے بارے میں بات ہم کورس کے اخیر پہ جا کے کریں گے کہ جناب اس میں اور کیا کچھ کہا جا سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا چلوں پری پروسیسر خاص طور پہ سی لینگویج میں ایسی ایک فیسلٹی ہے جس کے تحت آپ کا سی پروگرام بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نظم لکھے آپ ایک پوئم لکھیں جو پڑھنے والوں کو پوئم ہی نظر آئے لیکن چلائیں تو وہ ایکچوئل پروگرام ہو شاید وہ کوئی پیرول ہی کیلکولیٹ کیوں نہ کر رہا ہو اس کے بعد آپ نے پروگرام لکھا اس کو سیو کر دیا وہ پری پروسیسر سے گزرا گزرنے کے لیے ڈسک سے اٹھا میمری میں آیا پری پروسیس ہوا اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ ہوئیں کمپائلر میں چلا گیا کمپائلر نے جو اپنی آؤٹ پٹ فائل بنائی ڈسک پہ لکھ دی سو ساتھ ساتھ کام سیو ہوتا جا رہا ہے کمپائلر کی آؤٹ پٹ فائل جو ہے ڈسک سے اٹھائی وہ لنکر نے استعمال کی لنکر نے اس کے اندر جو لائبریری روٹینس ہیں جو کہ اس کو چلنے کے لیے ضرورت ہے ان کو ان میں شامل کیا اور شامل کر کے ایک کےسیکیوٹیبل فائل ہے وہ بھی ڈسک پہ لکھتی تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کچھ جو ہے وہ سٹیپس کو ہائیڈ کرے گی لیکن کچھ جگہ پہ آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہاں لکھنا ہے پروگرام اس کا نام کیا ہے ایکسیکیوٹیبل فائل کا نام کیا ہوگا سو so وہ آپ ڈسک پہ سیو کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو ایکسی کرنا یا ڈی بگ کرنا وہ بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے وہ آئی ڈی ای کے تھرو ہی آپ کو ملے گا آج کا جو باقی کا لیکچر ہے وہ اب ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لیب میں اس کا استعمال کریں گے اور یہی آپ کو جو آپ کی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کریں گے اور اس کے روڈیمنٹری اسٹیپس آپ کو بتائیں گے کیسے فائل بنانی ہے کیسے پروگرام لکھنا ہے کیسے اس کو سیو کرنا ہے کیسے کمپائل کرنا ہے کیسے چلانا ہے یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ ڈسکور کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک امپورٹنٹ چیز کا بھی ذکر کریں گے وہ ہے کمانڈ پرومپٹ کا کہ آج کل کے سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ اگر مائکروسافٹ ونڈوز پہ چل رہے تو وہی گرافیکل یوزر انٹرفیس استعمال کر رہے ہیں سو ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے لیکن آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو کمانڈ نہیں لکھتے ہاں ایک جگہ پہ کمانڈ بھی لکھ سکتے ہیں وہ رن کے سٹارٹ اور رن کے ساتھ لیکن ہم اب بات کر رہے ہیں جو پرانے زمانے والی کمانڈ پرومپ تھی کہ جی ونڈوز کے اندر سے ہی آپ ایک ڈبہ کھول لیتے ہیں کالا سکرین آ جاتا ہے اس کے اندر سی یا کچھ ایسی چیز لکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کمانڈ دے سکتے ہیں کیونکہ ہم C language aur iski programming pe zor lagana chahte hain is waqt hum graphical interface aur graphics programming ke bare mein zyada attention pay nahi karenge so most of your programs if not all of your programs will be running from the command prompt so it will be necessary for you to learn something about how to type things at the command prompt it's very simple it's easier than trying to master a complex interface so ab لیٹرسٹ اسٹاپ ہیئر فار دا مومنٹ اینڈ سوئچ ٹو دا لیب سیشن جہاں پہ ہم ڈیو سی پلس پلس وچ از یور ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ اینڈ دا کمپیوٹر اٹ اس کی اسکرین کی مدد سے آپ کو باقی اسٹیپس کے بارے میں انٹروڈکشن دیں آئیے تو اب ہم اپنے ڈویلپمنٹ انوائرمنٹ یعنی ڈیو سی پلس پلس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کمپیوٹر دیکھتے ہیں اس کی شکل صورت کیا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے ڈیو ہے کیا ایک فلی فیچرڈ گرافیکل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اور اس کے ذریعے ہم ونڈوز پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں یا کنسرول بیسڈ سی پلس پلس پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں یہ بلڈ شیڈ سافٹ ویئر ایک کمپنی ہے وہ یہ اس کو پبلش کرتے ہیں لیکن یہ ہے فری ویئر ان ادر ورڈ اس کے لائسنس کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا لیکن یہ کاپی رائٹیڈ سافٹ ویئر ہے اور کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے آتھر کی اجازت کے بغیر تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ پہلے اس کو اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ جی انسٹالیشن کس طرح کی جاتی ہے آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پی سیز کے اوپر یہ پری انسٹالڈ آپ کو ملے گا آپ کے کیمپس کے اندر ہاں اگر آپ گھر پہ انسٹال کرنا چاہیں تو آپ بلڈ سیڈ سافٹ ویئر کی سائٹ پہ چلے جائیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس وقت میں نے کیا یہ ہے کہ یہ ایک فولڈر جس کا نام ڈیو سی پی, پی ہے ڈیسک ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر انسٹالڈ جو ہے ہمارے پاس جو ڈیو سی پی پی ہے وہ انسٹال پڑا ہوا ہے تو اس کو کھولتے ہیں اس کو رائٹ right کلک کر کے میں ایکسپلور کر لیتا ہوں تو مجھے اس کے اندر فائلیں نظر آ جاتی ہیں یوزلی ونڈوز کے سیٹ اپ پروگرامس جو ہیں ان کا نام بھی وہی ہوتا ہے سیٹ اپ ڈاٹ ای ایک سی آپ کو نظر آئے گا اس کو ڈبل کلک کر لیں یا جیسے میں نے سلیکٹ کیا ہے سلیکٹ کر کے انٹر ہے میں اس کو کے ہوں میں نے ڈبل كلک كیا تو یہ ڈیو سی پلس پلس ورژن فور كا سیٹ اپ پروگرام چلا ہے سب سے پہلے یہ آپ كو اپنا لائسنس جنرل پبلک لائسنس دكھاتا ہے اس كے اندر كافی كچھ لكھا ہوتا ہے کہ جی آپ كیا كر سكتے ہیں كیا نہیں كر سكتے لیكن بیسكلی یہ فری سافٹ ویئر ہے كیوں كہ یہاں پہ لكھا ہوا ہے ڈو یو ہم كہتے ہیں یس آگے چل پڑیں اب اس كے اندر انسٹالیشن آپشنز آتی ہیں آپ اس وقت ٹیپیکل لیجیے بیکاز دس از ریکمینڈیڈ فار موسٹ یوزرز ہاں ڈیسٹینیشن ڈائریکٹری یہ کہہ رہا ہے سی کولن بیک سلیش ڈیف کو میں چینج کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس کے لیے یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں چینج کر کے میں کہہ دیتا ہوں کہ جی ڈیو سی پی پی مجھے ڈائریکٹری چاہیے یہ سمجھ لیں ونڈوز کا فولڈر ہے جس میں یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ انسٹال ہوگی اب میں او تو یہاں سے نیکسٹ کئی دفعہ اگر یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پہ نہ بنا ہو تو کمپیوٹر پوچھ لے گا کہ جی یہ فولڈر کریئٹ کرنا ہے یو شوڈ آنسر یس اینڈ دین یو کین پریس نیکسٹ اس کے بعد یہ فائلیں انسٹال ہو رہی ہیں آج کل کے کمپیوٹر بہت تیز ہیں جلدی سے انسٹال کر دیتے ہیں تو لیس جسٹ ویٹ وائل اٹ از انسٹالڈ ان دا مین ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی کمپیوٹر کے لیے کیا کچھ ہونا لازمی ہے ریکمنڈیڈ کنفیگریشن جو ہے وہ تو ہے کہ جی ونڈوز 98 ہو یا این ٹی ہو یا ونڈوز ٹو تھاؤزنڈ ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ جی, آپ نے آئی کانس کر رہا ہے اپنے ایک فولڈر کے اندر یہ اسٹارٹ مینیو کے اندر کریٹ کر رہا ہے یہ بعد میں ہمیں نظر آئیں گے اور ساتھ ونڈوز کے علاوہ تھرٹی ٹو ایم ہونی چاہیے کم از کم 233 تھرٹی تھری میگا کمپیٹیبل سی پی یو یہ ریکمینڈیڈ ہے کم از کم نہیں کہنا چاہیے کئی دفعہ ذکر ہوا آج کل کے پروگرامس بہت موٹے ہو چکے ہیں یعنی فورٹی فائیو میگا بائٹس اس کو فری ڈسک اسپیس چاہیے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈسک جو ہیں وہ اب گیگا بائٹس میں چلی گئی ہیں تو فورٹی فائیو ایم بی کوئی بڑی چیز نہیں لگتی لیکن ساتھ اس کی منیمم جو ہے نا کنفیگریشن وہ ہے ونڈوز نائنٹی فائیو ایٹ ایم بی ریم ہنڈریڈ میگا ہرٹس سی پی یو ہونا چاہیے اور تھرٹی فنش دبانے سے سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا جہاں پہ میں نے چلایا تھا جس فولڈر سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اب ڈیو سی پلس پلس کو چلانے کے لیے سٹارٹ مینیو میں جائیں پروگرامز میں جائیں پروگرامز میں کافی لسٹ ہے پروگرامز کی اس کمپیوٹر کے اوپر بہت کچھ انسٹالڈ ہے شاید آپ کے کمپیوٹر پہ کم ہو لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈیو نظر آ گیا جیسے ہی میں ڈیو سی پلس پلس کے گیا تو اس کے سائیڈ پہ یہ سب مینیو کھل گیا ہے جس میں کافی ساری آپشنز ہیں ڈیبگر ہے ہیلپ فائل ہے ڈیو سی پلس پلس ہے یہ یعنی ہماری جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے یہ جی ڈی بی ڈبر کی ہیلپ ہے ڈبر ہم تفصیل سے بعد میں کور کریں گے لائسنسز کا ریڈ می، کوئی آخری منٹ پہ چینجز ہوں تو یوزلی ایسی فائل کے اندر ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہمارا اس کے ساتھ کوئی قرض نہیں ہے اس وقت ٹوٹوریل بھی دیا ہوا ہے ڈیو سی پلس پلس کے بارے میں تو آپ اپنے طور پر ٹوٹوریل ضرور ایکسپلور کیجیے گا اس وقت کے لیے ہم ڈیو سی پلس پلس کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ والی مینیو چوائس لی اور اس پہ کلک کر دیا یہ ڈیو سی پلس پلس چل پڑا ہے اس میں دیکھیں گے تو جو مین پینس ہیں یہ ایک یہ دو اور یہ تین تین حصوں میں اسکرین ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے سب سے یہ والا ہے نیچے جس میں لائن یونٹ اور میسیج کے ٹائٹلز ہیں تین کالمس کے اوپر جب ہم پروگرام لکھتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو یا کوئی ایرر ہو تو وہ میسیجز اس جگہ پہ نظر آئیں گے یہ لسٹ لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ اس کے ساتھ لائن نمبر دیا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی کہاں غلطی ہے اور اوپر جا کے پروگرام کو ٹھیک کر لیں فار دا مومنٹ بہت سارے آئکونس ہیں یہاں پہ اوپر کافی سارے مینیوز ہیں مینیوز بھی لمبے چوڑے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت دو تین چیزیں چاہئیں اور ان سے ہم اپنا کام چلا لیں گے لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جی آپ اپنے طور پہ اس کو خوب ایکسپلور کریں اور اس کے فیچرز دیکھیں کہ کیا کیا ہیں اس وقت کے لیے ہم ایک نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں یا ایک نئی سورس فائل یہ آئی جو ہے اس پہ ماؤس لا کے چھوڑیں تو یہ دکھا دیتا ہے کہ جی نیو سورس فائل ادھر وائز آپ یہاں سے فائل سے بھی جا سکتے ہیں یہاں سے مینیو میں دیکھیں تو پھر نیو سورس فائل کی آپشن آئی ہوئی ہے یاد ہوگا کہ سورس فائل یا سورس کوڈ اس کو کہتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں یعنی سی لینگویج میں لکھیں گے یا جو بھی انگلش لائک پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں ان کا جو اوریجنل کوڈ جو ایز ہیومن بینگس ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں سو ہم کہتے ہیں نیو سورس فائل تو ہمارے پاس یہ ایک اوپن مینیو بلکہ ایک انٹائٹلڈ پروگرام آ جاتا ہے اوپر اس کا آپشن جو کیپشن ہے وہ دکھا رہا ہے کہ جی انٹائٹلڈ ون اس پروگرام کا نام ہے اور کچھ چیزیں سی پلس پلس نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دی ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ شاپ انکلوڈ آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ ہم استعمال کرتے ہیں فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ یہ ہم سی پلس پلس کا انپوٹ آؤٹ پٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں پھر یہ ایک اور لائن ہے انکلوڈ اسٹینڈرڈ لب ڈاٹ ایچ اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے سسٹم پاز ابھی ان چیزوں کی بات نہیں کرتے ابھی میں فائل کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ابھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے جب میں بند کرنے لگا ہوں تو اس نے کہا کہ جی اس کے چینجز سیو کرنے ہیں میں کہتا ہوں نہیں اس وقت ہم دیو سی پلس پلس کے انوائرمنٹ کو کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ یہاں پہ جائیں وہ ہے آپشنس کا مینیو آپشنس مینیو کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو دو میجر اپشنز نظر آ رہی ہیں پہلا ہے کمپائلر اپشنز اور دوسرا ہے انوائرمنٹ اپشنز سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں کمپائلر اپشنز میں ایز یوزول بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس سے کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیچے جو ڈائریکٹریز دی ہوئی ہیں فولڈرز ہیں جس میں ڈیو سی پی نے سی پی پی نے اپنی فائلیں لکھی ہیں ہم ان کو بالکل چینج نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ پروگرام انسٹال ہو چکا ہے اس وقت آپ سیدھا چلے جائیں لنکر والے ٹیب کے اوپر اور یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ چار چیک باکسز بنے ہوئے ہیں اس میں سے صرف ہمیں دوسرا والا چاہیے جنریٹ ڈبگنگ انفارمیشن اس کو ایک دفعہ چیک کر دیں اور اس کو اوکے okay کر دیں یہ ڈبگنگ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اگر ہم پروگرامز کو ڈبگ کرنا چاہیں یعنی ان میں ایررز ڈیٹرمن کر کے ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ انفارمیشن ڈبر کو مل سکے گی اگر یہ ہم چیک نہیں کرتے اس باکس کو تو پروگرام جو ہے وہ سٹرپ ہو کے بنتا ہے یعنی ایکسیکیوٹیبل فائل جو کمپیوٹر نے چلانی ہے اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہوتی جس سے ہم ٹریس بیک کر سکیں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی تھی سو اٹ از یوزفل ایٹ لیسٹ فار ڈیولپمنٹ کہ جو ڈیبگنگ انفارمیشن ہے وہ انکلوڈ کی جائے تو آپ اس کو چیک کر دیجئے اور پھر اوکے okay دبا دیں دوسری چیز ہم انوائرمنٹ آپشنس کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ انوائرمنٹ آپشنز کے اندر باقی چیزیں آپ ابھی چھوڑ دیں لیکن ڈیفالٹ ڈائریکٹری جو ہے اس میں پراببلی ہم اپنے پروگرامز جو بھی لکھیں وہ ایک خاص جگہ پہ سٹور کرنا چاہیں گے سو so میں چاہوں گا کہ جی ہم اپنی کوئی فولڈر کریٹ کر لیں ونڈوز کے اندر اور وہ فولڈر کریٹ کر کے اس کے اندر ہمارے پروگرامز پڑے ہوں ادر وائز یہ مائی ڈاکیومینٹس میں لے جاتا ہے پروگرام کو اور مائی ڈاکیومینٹس جو فولڈر ہے ونڈوز کا اس میں اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں پہ پھر کنفیوژن ہو جائے گا کہ جی ہمارا پروگرام کدھر گیا اور کہاں نہیں ہے سو so, یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لیت سے جی سی کولن بیک سلیش مائی پروگس اب پرابلم یہ ہے کہ جی یہ ایگزسٹ کرتی ہے ڈائریکٹری کے نہیں I hope کہ آپ کو ڈائریکٹریز آف فولڈرز کا کانسیپٹ آتا ہوگا لیکن ابھی تھوڑی دیر میں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو ونڈوز کے ایکسپلور سے آپ کو فولڈرز نظر آتے ہیں اگر میں اس کو او okay کہتا ہوں تو یہ ہمارا آپشن سیٹ ہو گیا اس کے علاوہ ہم انوائرمنٹ کے اندر میں ریکمینڈ یہ دو تین اور چیزیں آپ کو کروں گا کہ ایڈیٹر میں جائیں اور ایڈیٹر میں جا کے یہ ٹیبس ٹو اسپیسز آپ بے شک ان کر دیں تاکہ ٹیبس جو ہیں وہ ٹیب ہی رہیں یعنی سنگل کیریکٹر رہے فائل کے اندر اور پھر یہ آپ کے پاس مسلینیس کے اندر یہ دیکھیں کچھ ڈیفالٹ کوڈ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے ڈیفالٹ کوڈ وین کریئٹنگ نیو سورس فائلس انٹرسٹنگ یہ وہی کوڈ ہے جو کہ ابھی ہم نے نیو فائل کہا تھا تو ہمیں نظر آیا تھا یہاں پہ آپ جو چیز ٹائپ کر دیں گے وہ ہر دفعہ آپ جب نیو سورس فائل سلیکٹ کریں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے ٹائپ ہوا ہوا ملے گا کیونکہ ہم ابھی اس کو سمپل رکھنا چاہتے ہیں میں یہ سٹینڈرڈ لپ ڈاٹ ایچ والی لائن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میں نے ڈلیٹ کا بٹن دبا دیا یہ ختم ہو گئی ایکسٹرا اسپیس بھی نکال دیتے ہیں ایک اور دفعہ ڈیلیٹ دبا دیا اور جو مین کے اندر چیزیں ہیں ان کو بھی میں نکال دیتا ہوں یہ سلیکٹ کیا ڈیلیٹ بٹن دبایا اب کلین اینڈ سمپل جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ جی شارپ انکلوڈ اینگل بریکٹ آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ اینگل بریکیٹ اور پھر انٹ مین پرنگ بریس اور کلوزنگ بریس یہ بس رہ جاتا ہے یہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے ٹائپ ہو فار دا مومنٹ اگر ہم چاہیں تو یہ انٹ مین بھی انٹ نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ بھی نکال دیتے ہیں اوکے چلیں جی انوائرمنٹ ہماری سیٹ ہو گئی اب ہم جا کے اپنا پروگرام لکھ سکتے ہیں چلیں ہم یہاں سے لیتے ہیں اس دفعہ نیو سورس فائل اس کو میں نے آئیکن کو کلک کیا تو اب دیکھیں کہ میرے پاس بالکل سمپل شارپ انکلوڈ آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ اور مین لکھا ہوا آ گیا سو ہمیں یہ اب چیزیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو لیٹس رائٹ آر فرسٹ پروگرام یہاں پہ کرسر کو پوزیشن کر کے میں انٹر دباتا ہوں تو اس لائن پہ آ گیا یہاں سے میں ٹیب دباتا ہوں ٹیب کا کی جو ہے وہ آپ کے کی بورڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ملے گی ایک دفعہ دبایا مجھے یہ انڈینٹیشن پسند نہیں آئی تو میں ایک اور دفعہ دبا دیتا ہوں ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں سی آؤٹ اور پھر لیس دین لیس دین ڈبل کوٹیشن مارکس ویلکم ٹو ورچو یونیورسٹی ایکسپلمیشن مارک بھی ڈال دیتے ہیں اپنے لیے اینڈ کوٹیشن مارک سیمی کولن یاد رکھیں سی کی ہر لائن سیمی کولن میں اینڈ کرتی ہے ایوری سی اسٹیٹمنٹ مسٹ اینڈ ود دا سیمی کولن فار دا مومنٹ دس از انف ویو ریٹن فسٹ پروگرام وٹ ڈوی ڈو ود اٹ ویل کسی وقت بھی ہم کام پہ اب ایک اسٹیج پہ پہنچتا ہے جیسے ایک پروگرام لکھ لیا گیا پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اس کو ڈسک پہ سیو کر لیں تو اس وقت ہم اس کو سیو کرتے ہیں سیو کے لیے بھی آئکن بنا ہوا ہے ادر وائز فائل سیو یونٹ ایز ایز کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو نام دینے کی اجازت دے گا سو آئی کین جسٹ یوز دا سیو کرنٹ فائل اب وہ کہتا ہے جی کہاں سے سیو کرنی ہے میں کہتا ہوں جی مائی ڈاکیومنٹس میں مجھے نہیں چاہیے میں نے تو اس کو کہا تھا سی مائی پروگرامز کے اندر لیکن مائی پروگز یہاں پہ ہے نہیں فولڈر بنا ہوا سو so, یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا آئیکن ہے جس پہ کونا ایکسپلوڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید آپ کو ٹی وی پہ اتنا کلیئر نظر نہ آئے لیکن اس کو پریس کرنے سے آپ نیا فولڈر یہیں پہ بنا سکتے ہیں تو میں اس کو پریس کرتا ہوں کلک کیا اس نے ایک نیا فولڈر بنایا سی ڈرائیو کے اوپر اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں مائی پروگس جو ہم نے آپشنس میں بھی دیا تھا پھر یہ پوچھ رہا ہے فائل نیم یہ جی کس نام سے سیو کرنا ہے پہلے مائی پروگس کو ہم کھولتے ہیں ڈبل کلک کیا وہ کھل گیا میں یہاں سے اوپن بھی دبا سکتا تھا اب سورس فائل کا نام دیں میں اس کو کہتا ہوں ویلکم ویلکم ڈاٹ سی پی پی اس کا نام بنے گا آٹومیٹیکلی یہ ایکسٹینشن دے دے گا لکھا ہوئے سیو ایز ٹائپ سی پلس پلس سورس فائل اس کو سی کی بھی ایکسٹینشن آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ نظر آ جاتا ہے لیکن آسان یہ رہے گا کہ ہم سی پی پی کی ایکسٹینشن استعمال کرتے رہیں سو so, میں نے اس کو سیو کر دیا یہ ڈسک پہ لکھا گیا اب اگر بجلی چلی جائے یا کمپیوٹر آف ہو جائے یہ پروگرام پھر بھی سیوڈ ہے جسٹ ٹو میک شیور اینڈ انشیور ڈیٹ یہ ہوا ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں کلوز کا میں نے آئکن میں کہتا ہوں open, file, let's سے open پروجیکٹ اور فائل اب یہ دیکھیں ڈیفالٹ میں ہم نے سی کولن بیک رکھا تھا فولڈر یہ آٹومیٹیکلی وہاں چلا گیا وہاں پہ ایک فائل دکھا رہا ہے ویلکم اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے اوپن کیا تو جو چیز ہم نے ٹائپ کی تھی وہ ہمارے سامنے پھر کھل کے آگئی گئی اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس پروگرام کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی دو تین طریقے ہیں کہ جی ایکسیوٹ کا مینیو آپ کے پاس موجود ہے آپ ایکسی کیوٹ تب آئیں اور یہاں پہ کمپائل بھی ہے اور رن بھی ہے یا کمپائل این رن بھی ہے ایٹسٹرا چلیں فار دا مومنٹ صرف کمپائل کرتے ہیں لیکن دیکھیں یہ آپ نے دیکھا آئیکن جو بنا ہوا ہے گرین رنگ کا ٹک مارک لگا ہوا ہے اگر یہاں دیکھیں تو آئکنس میں آلریڈی یہ بنا ہوا ہے تو میں یہاں سے بھی کمپائل کر سکتا ہوں تو اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ ایک ڈائلوگ باکس آیا اور اس نے اوپر لکھتیا کمپائلیشن کمپلیٹڈ پروجیکٹ فلانا ہے ٹوٹل ایررز زیرو یعنی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی نہ سنٹیکس میں نہ ٹائپنگ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ساتھ اس نے بتا دیا کہ جی سائز آف تا آوپوٹ فائل اتنے بائٹس بنا ہے اس کے ساتھ ہمیں ابھی تو کوئی خاص غرض نہیں ہے اب ذرا ایک انٹریسٹنگ چیز ہونے لگی ہے لیٹر سی وٹ ہیپنس او۔ کچھ نظر آیا میں پھر سے پلیس کرتا ہوں آپ کو لگا گے کہ آپ کے ٹی وی پہ نا پکچر جو ایک دفعہ فلکر کی ہے وہ ایکچولی فلکر جو ہے وہ اس واسطے آ رہا ہے کہ یہ پروگرام چل جاتا ہے اور اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس کی آؤٹ ہمیں نظر نہیں آتی کیوں نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ڈاس موڈ پروگرام ہے یا کمانڈ پرومپ پہ چلنے والا پروگرام ہے یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے جہاں پہ ایک سیپریٹ کوئی کھلے اور اس کے سو so, اس کی آؤٹ پٹ کو ہم دیکھیں کیسے فار دا مومنٹ اس کو میں مینیمائز کر دیتا ہوں ڈیو سی پلس پلس کو اور دیکھتا ہوں کہ جی ہمارے جو فولڈر تھا اس کو ہم مائی کمپیوٹر کو ایکسپلور کرتے ہیں اس میں سی ڈرائیو کو ایکسپینڈ کرتا ہوں میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میرا مائی پروگس فولڈر پڑا ہوا ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو رائٹ right سائیڈ پہ اس کے کانٹینٹ جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں ان کانٹینٹس میں یہ دیکھیں ایک تو ہے ویلکم یہ پہلا آئکن یہ وہ ہے جو سورس کوڈ ہم نے لکھا تھا ساتھ اس کے ایک نئی فائل بن گئی ہے وہ ہے ویلکم ڈاٹ ای ایکس ای آئی ایم ناٹ کہ آپ کو ٹی وی پہ یہ کلیئرلی آپ دیکھ سکیں گے بٹ نان اس کا آئکن بڑا کلیئر ہے سمپل square ڈبہ ہے یہ سمپل square ڈبہ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے یہ ایک اپلیکیشن ہے جو چل سکتی ہے لیکن یہ ڈاس موڈ میں چلے گی تو اگین ٹو کنفرم میں اس کو اگر ڈبل کلک کروں تو پھر دیکھیں کہ جی وہی سکرین کے اوپر ایک فلکر سا آیا اور پھر چلا گیا تو اب اس کو کیسے چلایا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں ویل well, پرانے زمانے میں تو ہمارے پاس ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہوتا تھا جو کہ چلتا ہی کمانڈ پرومپٹ کے ساتھ تھا جہاں پہ ہم کمانڈز کو ٹائپ کرتے تھے اور کمپیوٹر ان پہ ایکشن لیتا تھا پھر ونڈوز نائنٹی اور ونڈوز ٹو تک بھی اس کے اندر پیچھے ڈاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم کمانڈ پرومپٹ پہ جا سکتے تھے جو نئے ورژنس ہیں ونڈوز کی لائک ونڈوز ایکس پی اس کے اندر ڈاس کا جو حصہ ہے وہ مائکروسافٹ نے نکال دیا ہوا ہے لیکن کمانڈ پرومپٹ پھر بھی چھوڑی ہے سو لیٹ ایس گو ٹو How کمانڈ پرومپٹ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ اسٹارٹ بٹن دبائیں پروگرامس ایکسیسریز میرے کمپیوٹر کا مینیو بہت لمبا ہے. یہاں ایکسیسریز میں چلے یہ چلتے چلتے یہاں کمانڈ فرومپ نظر آ گیا یوزلی اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا ونڈوز 2000 میں بھی اور XP میں بھی تو کمانڈ فرومپ میں سلیکٹ کروں تو کلک کیا تو دیکھیں یہ ایک کالی سی ونڈو آ گئی اوپر مائکروسافٹ ونڈوز 2000 جو اس کمپیوٹر پہ چل رہی ہے اور سی کولن بیک سلیش گریٹر دین سائن ہے اور اس کے بعد ایک کرسر ہے جو کہ بلنک کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ماؤس کا جو ہے آپ کو کرسر ماؤس پوائنٹر وہ نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کرتا کچھ نہیں ہے اس پر یہ سفید ڈبا سا سکرین پر چھوڑ دیتا ہے لیکن اصل چیز یہ والا بلنکنگ کرسر ہے جو بتاتا ہے کہ جو کچھ میں ٹائپ کروں گا وہ کہاں جائے گا انٹر دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی بس وہ سی پرومٹ جو ہے اس کو سی کولن بیک سلیش پرومٹ کہتے ہیں یا c پرومٹ کہتے ہیں وہی وہ نظر آ رہی ہے پرومٹ اس وقتے کہتے ہیں کہ the computer is now prompting you to give a اسپیشل کمانڈ دیتے ہیں بڑی سمپل ہے سی ڈی پھر اسپیس دیکھ میں کہتا ہوں مائی پروگس سی ڈی از شارٹ ہینڈ فار چینج ڈائریکٹری سو لیٹس چینج ڈائریکٹری تو آپ دیکھیں گے میں نے انٹر دبایا تو یہاں پہ پروم تھ ہی بدل گیا وہ کہتا ہے سی کولن بیک سلیش مائی پروگس سو سی ڈی از اے کمانڈ نو کہ جی سی ڈی کے ساتھ آپ فولڈر تبدیل کر سکتے ہیں کہ جی اس وقت آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد اس فولڈر میں ہے کیا اس کے کانٹینٹس کو دیکھنا ہو تو جو ڈاس لیول پہ کمانڈ ہے وہ ہے ڈی آئی آر شارٹ فار ڈائریکٹری ڈی آئی آر لکھ کے میں انٹر دباتا ہوں تو یہ مجھے کچھ چیزیں دکھاتا ہے کہ جی والیوم فلانا ہے اس کا سیریل نمبر یہ ہے اور پھر ڈائریکٹری آف سیکول بیک سلیش مائی فراگس اس میں دو یہ انٹریز دکھا رہا ہے جن کے آگے ڈی آئی آر لکھا ہوئے یہ ہمیشہ نظر آئیں گی سب ڈائریکٹری کے اندر ہمارا ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے نیکسٹ جو لائنیں ہیں وہ ہمارے پروگرامز ہیں یہ دکھاتا ہے کہ جی کس ڈیٹ کو یہ کریٹ ہوا اس کا ٹائم کیا تھا اور اس کا سائز کیا ہے سو so یہ نائنٹی بائٹس کا پروگرام ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ویلکم ڈاٹ سی پی پی ہے دس این آڈنری فائل یہ اس وقت اس کمپیوٹر کی ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے دوسری لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے welcome.exe یہاں پہ اگر میں سمپلی ٹائپ کروں welcome.exe اور پھر انٹر کروں یہ ہمارا ہے ایکسیکیوٹیبل پروگرام تو دیکھیں کیا ہوتا ہے انٹر او ہمارا پروگرام چل گیا لکھا ہوا ہے welcome to virtual university سو so جو ہم نے سی آؤٹ والی سٹیٹمنٹ لکھی تھی سی کے اندر وہ چل گئی ہے اور یہاں پہ سکرین پہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہی ہے سو ویری سمپل وی کین رن اٹ اگین آئی میں نے انٹر دبا دیے نیکسٹ لائن تاکہ تھوڑی سی اسپیس بن جائے میں پھر کہتا ہوں ویلکم اب دیکھیے مجھے ای ایک سی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر صرف ای ایک سی فائلوں کو یا کچھ اور ایکسٹینشنز ہیں جیسے ڈاٹ کام ہے یا ڈاٹ بیٹ ہے اس طرح کی ایکسٹینشنز کو ریکوگنائز کر کے چلاتا ہے تو جب میں کہتا ہوں ویلکم تو یہ کرنٹ فولڈر کے اندر یعنی سی کولن مائی کے اندر دیکھے گا کہ جی ویلکم نام کی کوئی فائل ہے جس کے آگے ڈاٹ ای ایک سی لگا ہوا ہے اور جو ملے گی اس کو یہ چلا دے گا سو یہ میں انٹر دباتا ہوں تو یہ پھر پروگرام چل جاتا ہے اٹس ایز ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی سو وی ہیو سکسیزفلی ریٹن اینڈ کمپائلڈ اینڈ یہ جو تھا یہ کمانڈ فروم والا سلسلہ start پروگرامز کمانڈ فروم ٹاپ سی ڈی اس کا کوئی آسان حل ہو سکتا ہے ایک طریقہ ہے وائی ڈونٹ وی ٹرائی ڈوئنگ دیٹ اوور ہیئر آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آ گئی دیٹ ول بی ویری گڈ اٹ میک لائف الاٹ ایزیئر یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں اس کو تو میرے پاس کافی سارے آپشنز آتے ہیں ون of دیم از نیو نیو کے اوپر پھر کئی ساری آپشنز ہیں کرتا ہے کہ میرے کمپیوٹر پہ کیا چیز انسٹالڈ ہے لیکن ساتھ ایک آپشن آ جاتا ہے شارٹ تو میں کہتا ہوں نیو شارٹ کٹ کلک کیا تو میرے پاس یہ ایک کریٹ شارٹ کے نا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے نہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی میں براؤز بٹن دبا کے کمپیوٹر سے سلیکٹ کروں کہ جی کون سا پروگرام چلانا ہے جو پروگرام میں چلانا چاہ ہوں وہ بذات خود ہے کمانڈ پرومپٹ والا پروگرام जितने ये नए कंप्यूटर्स हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2000 और विंडोज XP, इसमें कमांड प्रोम के प्रोग्राम का नाम है cmd.exe, तो यहां पे ये टाइप कर दें और नेक्स्ट कर दें टाइपर नेम फॉर दिस शॉर्ट जो दिल कर आप नाम दे सकते हैं लेट्स ए कमांड प्रोम اور کلک فنش ٹو کریٹ دا شارٹ کٹ میں فنش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ شارٹ کٹ بالکل اس طرح کی کالی ونڈو جو آنی تھی نظر اس طرح کا ایک کالا آئکن بن گیا ہے اور یہ اس کے نیچے کمانڈ فرومٹ لکھا ہوا ہے اور یہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیا اب اگر اس کو یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو کمانڈ فرومٹ چل جائے گی لیکن ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا لیٹس رن اٹ ان سی واٹ ہیپنس دیکھیں یہ کسی اور ہی فولڈر میں گیا ہے یہ گیا ہے سی کولن بیک فلیش ون این ٹی فولڈر کے اندر لیکن ہر کمپیوٹر پہ یہ ڈفرینٹ فولڈر میں جا سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جائے مائی پروگس کے اندر تو یہاں سے میں پھر اس کو رائٹ right کلک کرتا ہوں اس کا مینیو آ جاتا ہے اس میں پراپرٹیز میں چلے گئے پراپرٹیز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہمارا صرف انٹرسٹ جو ہے وہ اس لائن سے ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے ان تو اس پوری چیز کو سلیکٹ کر کے میں کہتا ہوں سی کالن بیک سلیش مائی اور اوکے OK کر دیتا ہوں اب ہماری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہم ڈیو سی پلس پلس میں جائیں اپنا پروگرام لکھیں اس کو کمپائل کریں کمپائل ہو گیا کنٹینیو دبا دیا سیو ہوا ہوا ہے ڈیو سی پلس پلس کو بند کر دیں یا مینیمائز کر لیں یہ مائنس سائن دبائیں گے تو مینیمائز ہو جائے گا کراس دبائیں گے تو بند ہو جائے گا میں اس وقت اس کو بند کر دیتا ہوں کمانڈ فونٹ کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یا مائ پروگز میں کھلے گا یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ کیا پروگرام پڑھا ہے نہ پتا ہو تو ڈی آئی آر کیا لسٹ آ گئی فائلوں کی نظر آ گیا کہ آہا میرے پروگرام کا نام ہے ویلکم ڈاٹ ای سی میں کہتا ہوں ویلکم اینڈ ولا ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی ٹھیک ہے آج کا لیسن ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں آپ اب اس انوائرمنٹ کو اچھی طرح ایکسپلور کریں نیو کے ساتھ نئی فائلیں بنائیں نئے پروگرامس لکھیں کمپائل کریں ایکزیکیوٹ کریں اگر آپ کے پاس کمانڈ فرومٹ بنی ہوئی ہے آئی یا شارٹ کٹ بنا ہوئے ہے ڈیسک پہ اس کو استعمال کر لیں ادر وائز اپنے لیے بنا لیں ایز یوزول اس کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کراس سائن ہے لیکن اس کا بھی ایک شارٹ کٹ اگر ٹائپنگ اچھی جانتے ہیں تو ایگزٹ لکھ ای ایکس آئی ٹی ہو جاتی ہے so, آج آپ کو کمپائلر اور ہماری ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتایا بہت سارے آئکنس ہیں جیسے جیسے ان کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو استعمال کرتے رہیں گے اور انٹروڈیوس کرتے رہیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ